آدھی گھنٹوں میں ویسے تو سب لوگ جاتے یہاں پہ ماشاء اللہ ماحول گرم ہو گیا بلا رہے بار بار درد کے بعد پتہ کیا ہو اچھا اچھا میں اور آخری نشست آغاز میں آپ حضرات کو ایک بہت ہی پیاری حدیث سنانا چاہوں گا حضرت ابو ودیرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مصرت حدیث ہے ماں جی بائی سے ایک قوم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھتی ہے اور کس کام کے لیے بیٹھتے ہیں یا کتاب اللہ او ایسا رسون ہو فیمہ کہ ان کی اس محفل کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و کی کتاب اور مجید کی تلاوت کریں اور اس کا غدارثہ کریں مطلب اس کو سمجھیں اس کے علوم میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کیا عطا فرماتے ہیں اللہ نظرت علی مسکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے وغشیتهم عشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے وہ الملائکہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برغزیدہ فرشتے اس ملج کے آس پاس پر پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر وغیرہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کے درمیان اس مجلس کا ذکر کرتے ہیں میرے محترم دینی مجالس میں آنا اس کے آداب کا خیال لگتے ہوئے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیشیت کے حصول کے لیے آنا اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوش نوگی کے لیے آنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں بہت ہی بڑا عمل ہے سکینت نازل ہو رہی ہے اللہ کی رحمت اتر رہی ہے فرشتے اس محفلے میں ہی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفلے کا ذکر کرتے ہیں تو اس محفل کے یہاں سے بہت بہت تقاضے ہیں اور آپ لوگ کی ایک ڈیوٹی مزید بڑھ گئی ہے کہ آپ لوگ تو جنت کے راستے پر ہیں جو حدیث میں آتا ہے جو جوش علم کا راستہ چنتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں تو یہ خالی ایک محفلیں درست نہیں ہے و نصیحت کی محفل نہیں بلکہ یہ طلب علم کی بھی محفل ہے تو ان شاء عزیز آپ حضرات ان حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ اخلاص علیت کو اپنا مقصد بنائیے اور اس حوالے سے جو علم کے آداب ہیں ان کا ضرور خیال رکھیے اچھا اپنی بات کے آغاز سے پہلے میں ایک علا سہمی کی بارے میں اس کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری تمام اب تک کی جو گفتگو ہے اس کے اندر مزید بے معاویہ کے حوالے سے صرف اور صرف ایک ہی بات آئی ہے اس کا بارے میں جو موقف ہے وہ کل ہم اپنی عزیز کے آخر میں ذکر کر کریں گے تو میں تاکہ وضاحت ہو جائے کہ یہ لگا کچھ بھائی کہیں اور شہر بات سمجھ جائے اب تک جو میں نے بات کام کری ہے وہ صرف کوئی حدیث کشیر صاحب نے بھی وضاحت کری قسط دنیا والی روایت سے اور میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو مختصرا ذکر کر دیا کہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر نزید معاونت شامل تھا تو یہ اس کی فضیلت موجود جمہور علماء کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور علماء ایسے بھی موجود ہیں کیونکہ صحیح آرسنا سر کے رواں ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ اس سے پہلے ہو چکا تھا تو اس کے لیے یہ فضیلت نہیں موجود جمہور ہمارا یہ ہوا کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ ہے موجود کچھ کہتے ہیں کہ نہیں موجود تو اس مسئلے میں اپنا بیران اختلاف موجود ہے تو ہم اس کو اختلاف کو اس طرح ہی برقرار رکھ کر آگے چلیں کیونکہ ہمارا مس وقت نہیں کہ ہم اس مسئلے کے آخری نتیجے تک پہنچیں تو میں اب تک خالی جو موقع بیان کیا ہے وہ صرف یہ بیان کے لیے اور تعریف میں مذمت میں اور برائی میں تک کوئی بات مستخط نہیں آئی ہے جی تو ہمارا جو وضو تھا وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قاسد تمام شہروں کی طرف روانہ ہو گئے اور یزید کے معاویہ کے نام پر لوگوں نے لوگوں سے بیان دینا شروع کر دی تو مدینہ کے لوگ جو ہیں ان کی طرف سے کچھ اعتراض سامنے آیا اور چار عظیم الشان صحاوت رام ان کی طرف سے اس بارے میں اعتراض سامنے آیا ابن زبیر اس کے بعد آتا ہے روایات کہ اندر کہ حضرت ماویر عدی الزام نے چاہا کہ میں جا کر خود ان لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں جن کو اس پہ کوئی اعتراض ہے میں خود ان سے ملاقات کرتا ہوں تو سن 51 ون ہجری کے اندر حضرت معاوی رضی اللہ عنہ خود حج کے سفر میں جب آئے تو انہوں نے مدینہ منورہ میں ہیل بیان کیا اور ان حضرات سے ملنے کی خاص طور پہ کوشش کی ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے اور آپ بھی اس حد کو روایت کرنے والے ہیں کہ زمین پر جب دو خلیفہ ہو جائے تو ان میں سے ایک کو قتل کر دو مطلب پہلا باقی رہے گا دوسرا خلیف دعویٰ کرے خلافت کا اسے قتل کر دو یا تو آپ خلافت چھوڑ دیں اور بھی اس کو نامزد کر دیں لیکن آپ ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے خلیفہ مان لیں تو میں اس چیز پہ راضی نہیں ہوں پہ یہ ان کی رائے تھی کیونکہ اس وقت خالی و نامزدگی ہو رہی تھی وہ خلیفہ متحد نہیں ہو رہا تھا اس کے علاوہ حضرت حسین علی اللہ نے ان سے ملاقات اس سبر میں نہیں کری عبد الرحمٰن ریلا کا صدیق رضی اللہ عنہ صاحب نے مدینہ کے گورنر نے دلیل یہ پیش کر کہ بھائی آپ اس پہ کیسے اعتراض کر رہے ہیں ابو کا شدی غزی اللہ عنہ جو کہ آپ کے والد ہیں انہوں نے بھی تو اپنی زندگی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تعین کیا تھا دلیل تو مضبوط ہے کہ انہوں نے خود تو تعین کیا تھا تو اسی طریقے سے معاویہ جو ہے وہ تعین کر رہے ہیں تو آپ کو اعتراض کرنے کا تو حاصل نہیں ہے تو عبدالرحمٰن صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اہر طویع یہ تو تم نے وہ بات کری کیونکہ ہرتل کا نظام ہے روم کا نظام ہے کیونکہ ان کے یہاں جب بڑا مرتا تھا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ عبو صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یعنی بجے نامزد نہیں کیا بلکہ اس قبل کی بہترین شخصی کو نازل کیا عمر رضی اللہ عنہ تو تمہارا اس راستے سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے تو یہاں ان کو اعتراض تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس طرح سے کچھ بات ہوئی تو انہوں نے وقتی طور پر اس کو خطر اعتراض ہی کیا بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جن اسباب کی بنا پر تہذیب کا ناظر کیا وہ اپنے سامنے موجود ہے پہلی بات امت کی وحدت کو برقرار رکھنا اور دیکھیے ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کے اندر کتنا بہترین حکیمانہ اس کو اپنایا کہ جو مطلب ہیں ان سے آگے ملے ان, سے ان کی رائے کو سنا کوئی ان پہ دباؤ نہیں ڈالا کوئی ان پہ زور نہیں کیا کیونکہ وہ عظیم شاہ صاحبہ کے ہیں حضرت وابر رضی اللہ عنہ کے نام کا قدر اور ان کا حق بھی اچھی طرح جانتے تھے اسی طرح اجتماعی اور قبائلی و علاقائی مسلحت یہ بہت ضروری بات ہے آپ سوچیے کہ اہل شام دس سال تک حضرت وابر رضی اللہ عنہ کی کے کاغذ کے اندر رہ رہے ہیں باقی جتنی بھی ولایتیں ہیں جتنے شہر ہیں وہاں پر بھی حضرت ماوع کی طرف سے متعین کرنا امیر موجود ہیں تو اب اگر ایک نیا ہی جن سے کہتے ہیں منتقل کر دی جائے کسی اور شہر کی طرف تو پھر دوبارہ سے سارے مسائل جو ہیں گے پڑیں گے ہر جگہ لوگوں کو ردی کرنا پڑے گا ہم تو انہوں نے سوچا کہ اس وقت اجتماعیت موجود ہے اور مسئلے کا تقاضہ یہ ہے کہ اس اجتماعی کو نہ توڑا جائے اس وجہ سے انہوں نے اس کو نامزد کرنا چاہا اور تیسری بات پوری اہم بات ہے کہ عزیب کی قائدانہ شخصیت اور اس کے تحت مسئلہ آتا ہے کہ افضل کی موجودگی میں غیر مفضول کو میں کہا تھا کہ بعد میں بھی آئے گا مسئلہ کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوظر کو کہا تھا کیونکہ عظیم الشان صحابی سب سے سچے صحابی صحابی کا ضرورت والے صحابی تھے آپ نے کہا ابوظر لوگوں کی عمارت مت سنبھالو کیونکہ تم کمزور لوگوں کی عمارت سنبھالنے کے لیے آپ کو مضبوط ہونا چاہیے آپ کی پرسنالٹی مضبوط ہونا چاہیے تم جو ہے لوگوں کو کنٹرول اس طرح نہیں کر پاؤ گے تم کبھی بھی وہ افضل ہیں لیکن انہیں حکومت نہیں دینے کا آپ نے دیا حضرت خال میں وری رضی اللہ علیہ اسلام لاتے ہی آپ نے انہیں قائد بنا دیا اسلام لاتے ہی انہیں قائد بنا دیا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ تھی آپ کی سدت تھی کہ آپ ہر شخص کو دیکھ کر ہی ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ بس اب وہ ان سدید ہے تو ہر لشکر کے اندر بنا وہ قائد ہوں کیونکہ وہ افضر ہے نہیں وہ کس معاملے میں افضر ہے دوسرا ہو سکتا ہے کچھ سماعت کے اندر اس سے ہو ایک عام کی موجود ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی علیہ سندت تھی آپ کا طریقہ تھا امام احمد امیر ہو لیکن وہ کمزور ہو اسے چنا جائے عمارت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جو گناہ گار ہو لیکن عمارت کے معاملات کو سمجھتا ہو اسے چنا جائے گا یہ ابن علیہ رحمانہ لکھا ہے کے اندر گیا یہ نے کتاب ہے وہاں انہوں نے امام احمد احبر کا یہ قول لکھا کہ عمارت کے لیے آپ کمزور نیک آدمی کو چنیں گے اس کی نیکی اس کے ذات تک محدود ہے لوگوں کے معاملات کے اندر وہ گڑبڑ کرتا جائے گا ٹھیک ہے نہیں لیکن اگر ایک شخص ہے اس سے کواہیت کچھ ہیں اس کی شخصیت میں کچھ کوداگار ہے لیکن وہ لوگوں کے معاملات کو جانتا ہے لوگوں کو جانا سرحیت ہے اس کے اندر موجود ہے تو لوگ یہاں اس سے فائدہ سے کریں تو یہ بھی سیاست شرحے کے مسائل میں ساتھ ہے اسی وجہ سے حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یزید جو ہے وہ اس دنیا کے لشکر کرنے شامل رہا تو صحابہ کرام نے اس کے بعد ہے جگہ بھی لڑی اور وہ آپ کے ساتھ رہا شاید بہادر یہ سب چیزیں اس کے نام موجود تھی تو آپ کو لگا کہ یہی شخص کس وقت کے لحاظ سے موضوع ہے تو یہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کا اشتہار تھا کچھ صحابہ کرام کی رائے اس سے اختلاف تھی میں نے کو بیان کر دیا اور یہاں کچھ صرف سالحین کے علما کے نام یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں حضرت مغرب رضی اللہ عنہ کا اشتہا درست نہیں تھا کچھ کی رائے یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت حضرت حسین رضی اللہ سے وہ بڑے قائدانہ آدمی تھے اس وقت حضل نحمر رضی اللہ عنہ بڑے سے اللہ عنہ بڑے قائدانہ انسان تھے لیکن بات ہوئی ہے میں نے کہا کہ اشتماعی مسلح جو ہے وہ سب سے پہلے ان کی پیش نظر تھی کیونکہ یقیناً حضرت حسین سے ایک دور میں اختلاف چلا تھا حضرت حسن کے دور کے اندر تو دوسری آپ دوبارہ اگر ان کے پاس عمارت آ جاتی تو اہل شام اس بات کو آرام سے حضل نہیں کر پاتے پھر دوبارہ سے فتنوں کا ایک ہی تھا تو ان کی ساری یہ جو ہے اس مسئلے کے تحت یہ ساری یہ چیزیں نامزدگیاں ہوئی اچھا اس کے بعد آپ سوچیے گا وہ ایک رائے یہ آتی ہے کہ بھائی وہ نامزت نہیں کرتے بعد میں جو ہے امت چل لیتی ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ نازت نہیں کرتے ان کے انتقال کے بعد لوگ خود ہی چل لیتے ای ایک رائے آتی ہے اب دیکھیے پہلی بات کیا ہوتی ہے عمر کا انتظار ہوتا ہے دوسری بات یہ ہوتی کہ یقیناً اگر وہ کسی پر نظر کر کے نہیں جاتے تو پھر تو فون لوگ کہتے تھے گوبھا والے ہمارا بنے گا میر شام والے نہیں جی ہمارا بنے گا مصر والے نہیں جی ہمارا بنے گا مکے والے والے ہمارا بنے گا تو سارا کا سارا جو معاملہ خراب ہوگا یقیناً یہ چیز ہوتی یعنی یہ والے کسی بھی سور کے اندر مصر والے کو نہیں کہتے کہ ہمارا مقائد بنے گا وہ اپنے ہی سب سے بہترین سان کو چنتے شام والے اپنے بہترین سان چنتے خود سوشی بارے میں کہ حضرت قابل رضی اللہ کا عزید کو خلافت ہمارا پوائنٹ کیا ہے مقصد کیا بات کرنے کا کہ حضرت قبر اللہ کا الحکار کو ناظر کرنے میں اصلیحت تھی اس میں حکمت تھی اور صحابہ کرام کی جماعت جو کہ وہ صحابہ کرام ہیں وہ اس پر متفق بھی تھے کسی صحابی نے اس کی اخلاقی حوالے سے اعتراض نہیں کیا جس طرح کے میں نے بتایا سے پہلے کہ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں حضرت حسین علی رضی اللہ کا موقع اب ہم جسے کہتے ہیں سراحت کے ساتھ اس موضوع پر داخل ہوتا ہے بس یہ مزہ یہ شاء امید ہے آپ سب حضرات کو واضح ہوا ہوگا بہت حد تک حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ تاروں کو پیدائش کسی کا مطالعہ نہیں آپ کے فضائل و مناقب بہت سارے ہیں اہل البید سے محبت ساور سے محبت یہ اہل السمنت کا عقیدہ ہے اور ان کے فضائل کی جو احادیث ہیں وہ حقیقت میں روایت کرنے والے ہیں ہی اہل السمت فضائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث ہے جو حسن الحمین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کری اور جو مجھ سے بہت اچھی ہوا ہے میں اس سے عداوت کری اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ تو آپ نے جا کر ان کو اٹھا لیا اور ان نے پھوسا دیا اور کہا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ دونوں میں دنیا کے پھول اس کا ساتھ خوشبو سنتا ہے اس کو پسند کرتا ہے میں اپنی دنیا کے اندر میں یا کوئی پھول ہے تو وہ یہی دونوں ہیں اور بھی بہت سے ان کی فضائل کے اندر بے شمار احادیث ہیں اور وہ یقیناً مسلمانوں کے نیک صالحین احمد کرام صحابہ صاحبہ کے نامے سے تھے رضی اللہ عنہ و اسی طرح سے رضی اللہ عنہ کی اللہ کے نبی کے ساتھ کافی مشابہت تھی اور وہ نہایت ہی بہادر اور ڈڈر تھے یہاں لکھا ہوا ہے آپ سامنے بارکائے اور تبرستان یہ کتابت بردی ہوئی ہے یہ ہے مارکائے جرجان اور تبرستان یعنی اسلام کی وہ تو ہاتھ میں شریک رہے مثال کے طور پہ مارکہ جرجان اور تبرستان اور قبرستان اور بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے. ان کی اولاد نے میں دیگر باتیں سامنے لکھی ہوئی اچھا یزید کی بیعت کے حوالے سے حضرت حسین کا موقف تھا وہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انہوں نے حضرت حسن کے دور میں ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ آپ جی کو عمر کی بات دور سنبھالنی چاہیے لیکن حضرت حسن رضی اللہ نے مسواروں کی اجتماعیت کی مسئلے دیکھتے ہوئے حضرت معاوضہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور حضرت معاویہ کا ہر کے ساتھ بہت ہی اچھا تعلق برقرار رہا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ کی ساٹھ ہجری کے اندر بعد کی خبر ملی تو آپ نے آپ کو خبر ملی کہ انہوں نے جو کہا تھا اس وقت سن 51 ہجری کے اندر کہ میں جی کو نامزد کروں گا واقعی انہوں نے وہ نامزد کر دیا ہے تو آپ نے ایک اقتدار اس کی ہاتھ بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کے ساتھ وہی صحابہ کرام عبداللہ بن زبیر عبد الرحمان اقبر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شامل تھے انہوں نے بھی اسی جس طرح پہلے پہلے بیٹھ کر دیا اب دکھی کے نام کیونکہ وقت انتقال ہوا آخری وقت کے اندر اس وقت کسی مادہ نہیں گیا ہوا تھا تو انہوں نے نصیر لکھی جو بعد میں قیس بن بند اور دیگر میں عزیب تک پہنچائی تا اس کے الفاظ غور کیجیے میرے ساتھ حجاز کے طرح, رہنا مکہ طرح. یہ تمہارے اصولی علاقے ہیں جو بھی سے تمہارے پاس آئے اس کا اکرام کرنا اور جو نہیں آ رہا بھول جاؤ پوچھ گچھ کرتے رہنا وقت اور عراق والوں کو دیکھتے رہنا فَإن سألوك انت عنهم كل اگر وہ تم سے کہ ہر روزانہ ہمارا ابھی بدل دو تو تم بدل دینا بزار جسے تھے کہ بدائل کی سے کہا جاتے تھے پہلے عراق والے جو ہیں اگر کہہ دی جی ہمیں مشکل نہیں ہے تو ان کی بات مال لینا کیونکہ ان کا کتنا اٹھانا ان کا সেবা فاعد عزلا فان عزل عامل احب الي ان تشهد عليك فئه ایک بغرات ایک امیر گھنا لینا اس سے بہتر ہے کہ جی تمہارے اوپر ہزاروں تلواریں کھڑے ہو کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے وذر اهل الشعب اور اہل شام کی طرف دیکھنا یہ تمہارے رکھوالے ہیں اور یہ تمہارے اثر سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں پر انداز اگر شیخ اور بنادو بھی, بھی اگر دشمن تمہاری طرف آ رہا ہو تو ان کے ذریعے مدد لینا تو یہ تمہاری دفاع کریں گے آپ دیکھیے بہت بڑی وصیت ہے وہ ایک پیج کی وصیت ہے اس کتاب میں یہ بڑی کتابیں ہے میرے پاس یہ بھی بہت اہم کتاب ہے اس کا انشاءاللہ کبھی تجمہ نہیں ہوا ہے یہ مہیرہ یونیورسٹی سے شہر کا ماسٹرس کا تھی ہے اور یہ عجید کے بارے میں جو مسائل ہیں انہوں نے پورا سی سی سی کے کے لکھا ہے خیر اس وسیعت کا پورا نسل اس میں موجود ہے اور خیر یہ وسیعت کا ریپس لیں. ریپس لیں تاریخ قبری جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو تیئیس اس کے پوری پوری بعد کی وسیع موجود ہے قبری جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو تیئیس اب دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں وسیعت کہنا آخر آ رہی ہو اور فش علی رضی اللہ عنہ جو ہے بڑے ہی نرم آدمی ہیں نرم مزاج آدمی ہے نرم مزاج سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ بہت جلدی اثر لے لیتے ہیں ہاں بہت جلدی اثر لے لیتے ہیں وہ ارجو یقفی کہ اللہ قطل ابا ہوں قض الخا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالی ان لوگوں سے بچا رہے گا جنہوں نے ان کے عوائے کو قتل کیا یعنی کہ خارجی لوگ وَخَدَرَ اور ان کے بھائی کی نصرت نہیں کری بلکہ انہیں مخدول کیا یعنی اہل گھوپا جنہوں نے حضر حسن کی پتانگ کیا تھا جب انہوں نے اللہ معروے کے ہاتھیں پید ہوئے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تمہیں جنہوں نے قتل کیا ان سے بچا لے اور جنہوں نے حضر حسن کی ناخری کی اور پتاگ کیا اللہ تمہیں لیں ان سے بچا لے ان تمہاری اس سے قرآن داری ہے وہ حق آدیمن اور تمہارے پاس کا بڑا حق ہے وہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی قرابداری تمہاری وہاں موجود ہے تیزی سے ایک ثابت بھی دکھاتا ہوں کہ یزید اور حضرت حسین کی قرابت داری کس طرح یہاں پر ہے بیٹ <سؤال> بی واضح ہیں ان شاء اللہ یہ نصب ہے حضرت حسین کے بیٹے جو ہے وہا کے اندر جا کر ان میں چٹر بھائی ہے آپ جانتے ہیں یہ بات کہ عرب کے اندر قرابتاری اور آبا و اجداد کی عظمت بہت بڑی چیز تھی ہم لوگ کے وہ ایک دوسرے کی اس وجہ سے اس کا طرف جی تو عرب جو ہیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال دیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے نصر کا احترام اور ایک دوسرے قبائل کا احترام یہ چیزوں میں عام تھی تبھی دیکھیے ماویہ نے کیا کہا ان کو کہ تمہارے پاس تمہارا رشتہ ہے اور حق ہے اور ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرابت داری ہے بہرحال جزید نے بحرال خرابت داری کا پاس رکھا اب یزید کے جو والدی جی, جی جی بالکل ام حبیبہ جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ ابو سجان کی بیٹی تھیں جو کہ حضرت والے کی بہن تھی بالکل بالکل اسی لیے کچھ سلف علماء نے انہیں خال المنی کا لقب دیا کہ وہ ممنی کے کیا ہوئے خال خال, خال کہتے ہیں مامو, مامو, حبیبہ ہیں مامو ام حبیبہ جو ہے عمار ہیں ان کے بھائی جو ہے مامو سعین سے اس طرح کا لقب ثابت ہے حضرت ربی اللہ عنہ کے لیے اچھا عجید کی جو والی تھے اس طرح مختلف علاجوں کے اندر مدینہ میں ولید ولیف العبر نبی تھا کوحا میں نعمان نشیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے بسرہ میں یہاں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن زیاد یہ کتابوں کی غلطی ہے یہ ہے عبید اللہ بن زیاد اس کی تفریح کر لیجئے جی کے والی کے اندر بسرہ میں عبید نہ کہ عبداللہ اور مکہ کے اندر اب یہاں پر یزید کو بات معلوم ہو گئی کہ ان صحابہ کے نام نے اس پہ اعتراض کر لیا ہے اور اس کی بیعت پہ راضی نہیں ہو گئے بات آپ لوگ میرے ساتھ رہیے اچھا تھا ہم لوگ ایک مناسب جگہ پہنچ کے آج رکیں گے تاکہ بات ہمیں کل وہاں سے کشمیر کرنے میں آسانی ہو تو یہاں پہ یزید کو معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کو اعتراض ہے میری بیعت پہ یہ لوگ بیعت کرنے کی راضی نہیں ہے تو اس نے وزیرے کے والی کو والی خط لکھا کہ ان کو بلاؤ اور سمجھاؤ کہ یہ بیت کر لیں انہوں نے ان کو بلایا تو اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر تھے مکہ گئے ہوئے تھے اور اسی طرح حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ دو عبدالرحمان سے انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا زبیر اور حسین علی رضی اللہ عنہ ان دو کو بلایا اس سے بات کری دونوں نے اس وقت بھی اس پہ راضی نہیں ہوئے اور رات ہوتے ہی دونوں مکہ کی کر چلے گئے ان کو لگا کہ آپ ہم پہ دباؤ بڑھے گا جس طریقے سے تو ہم چلتے مکہ کی درد جو مکہ کا جو گورنر تھا بعد آئے گا اگر بن سعید مناس وہ کافی نرم مزاج تھا وہ ان کے اعلان اچھے تعلقات تھے تو ان کو لگا کہ یار وہ ہمیشہ گیزی پھر والے کا امیر تو ہے لیکن وہ ہم اس کا دباؤ نہیں ڈالے گا جس طرح سے ولید بن عطبہ ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے آگے آئے گا کہ ولید بن بیروتبا کے بارے میں پھر جو پروان میں حکم تھا بھی بڑا قائد تھا اس وقت کا اس نے موقع کو لکھ کر کہ یہ جو قائد ہے کمزور ہے یہ اسے سے صحیح طرح نہیں رہا آپ اس کو ہٹانے تو بعد میں اگر اس کو ہٹا کے اس کو مرمان سے بنا دیا تھا یہ بھی واقعہ اچھا لگ ہے پہلے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ نے تھے اور حضرت حسین اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے کے وقت مدینہ سے چلے گئے کہاں مکہ کی طرف راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی عبد بن امر رضی اللہ سے مدینہ کے راستے میں تو عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ان کو یہ طبقات اپنے ساتھ میں موجود ہیں چیز نمبر پانچ تین سو ساٹھ کے اندر کہا رکم اللہ اللہ رجا تماخل تماثر حمایت خلوپی الناس. میں تو دو تم دونوں کو اللہ سے کراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم واپس جاؤ اور جو لوگوں کی مسئلے حال ہے اس کے اندر اس میں داخل ہو جاؤ وطن دوران اور دیکھو فعین کو آگے ہی لبد شدہ اگر سب لوگ اس کے اوپر متفق ہو چکے ہیں تو تم دونوں بھی اس پہ اعتراض نہ کرنا اپنی نئے رائے کو چھوڑ دو لبد شدہ اشتراک آگے ہی کان ندی تمہیں اگر لوگ ویسے ہی اس کی بیس کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو تم لوگ کو بھی اعتراض کر کے حق حاصل ہوگا لیکن ہو کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو تم میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم لوگ یہ کام نہ کرو کیا ہوا کہ عبداللہ اللہ پہلے پہلے ابتداء معرس تھے ان جبھی معلوم ہو گیا کہ وہ نافذ ہو چکا ہے اور ہر جگہ اس کا محکمہ پہنچ چکا ہے تو انہوں نے بھی اس کے ہاتھ کے بیت کر لی اس کے والی کے ہاتھ کے اور ان کو ڈرایا پہلے وہ لوگ جو ہے وہاں سے چلے گئے اب یہ سب جو باتیں ہو رہی تھیں یہ اہل فہ تک پہنچ گئی کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا یہاں اہل کما نے کہا کہ اب دوبارہ سے اچھا موقع آیا پہلے پہلے وہ چٹھے لکھا کرتے تھے حضرت حسن کو ہاں کہ آپ نکلیے حضرت بھالی کے خلاف حسن کا انتقال ہو چکا بعد میں حسن کے انتقال کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں یہ بات ثابت ہے کہ ان کا انتقال زہر کے ذریعے ہوا تھا چراضی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال او... ان کی بیوی نے انہیں زہر دیا رازی کہتے ہیں کہ... کہ... کہان... کہانی کیسی کہانی ہے کہتے ہیں حضرت حسن کی بیوی نے انہیں زہر دیا حضرت معاویہ کے کہنے پر اور اس کا نتیجہ کیا ملے گا تاکہ وہ شادی کر دیں اس کی عزیت کے ساتھ سوچی آپ تھوڑی سی اور کیجیے اس کے اوپر اتنی بڑی احانت حضرت حسن علی علامہ کی شاید تاریخ میں کسی نے دیکھیں ہوگی کیونکہ شیعہوں کا کہنا کیا ہے کہ حضرت حسن تو معصوم ہے غلطی نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایسی عورت شادی کری جو کل کو ان کو زہر دے گی قتل کرے گی وہ بھی کسی وقت کے ٹاپ ولی سے شادی کرنے کے لیے نہیں شیعوں کی نظر میں سب سے وقت کے بدتری شادی کرنے کی خواہش میں وہ انہیں زہر دے گی تو ان سوال ہم لوگ کرتے ہیں کہ کیا ناسبی عورت سے ناسبی کہتے ہیں جو ایلے کیسے عداوت کرنے والے ہو کیا ناسبی سے رشتہ ہو سکتا ہے کیا کا عقیدت کہ نہیں ہو سکتا تو عقیق امام معصوم نے کیسے کر لیا اب کی امام معصوم نے کیسے کر لیا ایسا اور رشتہ جو کہ ناصبیہ تھی جو آپ سے اس سے عداوت کر دی تھی دوسری بات رسول اللہ بھائی سے میں ابھی کہوں کہ رسول اللہ بھائی جو کلاس پانی ہے نا یہ بت پیجیے گا اس کا زہر آپ کہیں بھائی ایسی کون سی بات ہے ابھی بھی گئی کو اور آپ پی لیں اور خود خاص طاقت کو کچھ ہو تو لوگ آپ غم کریں گے پھر لوگ غم کریں گے انہوں نے کہا بتا دیا کہ تھا؟ تھا کہ یہ چیز نہیں کرو اس میں زہر ہے پھر بھی انہوں نے خالی جان جانتے پوچھ کے حضرت حسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہل تھا یا بھائی غیر کا علم تھا یہ بات ایسا نہیں کہہ رہا آپ لوگ خاج صاحب یہ شی حضرات کا مدر کا عقیدہ ہے اصول کافی کے اندر چیپٹر موجود ہے باب بیان غریب اس بات کا بیان وہ چپٹر رکھا ہے اس طرح بخاری چپٹر ہوتے ہیں چپٹر وہ چپٹر ہے اس بات کا بیان کہ ہمارے امام غیب قائم رکھتے ہیں وہ یا لمون ماکان اور جو ہوا اور جو ہوگا وہ جانتے ہیں ولا یمو اللہ بختیار ہو اور اپنے اختیار سے انہیں موت آتی ہے اپنے اختیار سے سوچی حضرت حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کے دفاع میں شہادت دی اور قربانی کا ایک تاریخ ختم کر شہادت کی اور حضرت حسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نوزلہ انہوں نے وہ طریقہ چنا موت کہا کہ جی گھر بیٹھے بیٹھے ان کی زوجہ کے انہیں کھارا کھانا کھلائے اور وہ زہر دیکھیں کھا لیں اور اس طرح ان کی موت ہے کتنی بڑی گستاخیاں ہیں حضرت حسن کے بارے میں یہ لوگ جو کر رہے ہیں باشند نہ آ رہی آپ لوگ کو <تصفح> بھائی آپ نے کہا کہ اپنی مرضی سے بہت آتی ہے میں آپ سے کا نام ہے بھائی منظور احمد, منظور احمد. آپ سے میں کہوں گا یار اگر آپ کو موقع مل جائے کہ بھئی آپ کے آپ کے بس میں ہوں موت آپ کیا چنیں گے طریقہ گھر بیٹھ کے یا بولیں گے یار میں چاہوں گا کہ کسی مسلمانوں کے عظیم مارکے میں شریک ہوں اسلام کے لیے اپنی جان کو مان کر دو یہی بولیں گے نا یہ میں اور آپ جیسے عام مسلمان یہ بولیں گے حضرت حسن رضی اللہ عنہ عن شباب شبہ جنہ وہ اس طریقے کو چنیں گے تو یہ ان کے عقائد کی روشنی میں بڑا خطرناک ان کے اوپر الزام ہے ہمارے یہاں بہرحال یہ چیز ثابت نہیں لال قرح کا اہل نا پھر اسی بات تو ان کو زہر دے کے ختم شہید کیا گیا تھا یہ بات صحیح روایت میں موجود ہے ہاں ان کی بیوی کا دخل اس کے اندر وہ کسی بھی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے اور اس کتاب میں جو شرح آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر اس کے بارے میں اچھے جوابات موجود ہیں اور احمد نے کہا یہ بات کس نے بتائی ان کو ان کی بیوی بتا دیتی یہ بات کہ میں نے زہر دیا تو یہ بات بتائی کس نے اگر اس نے تو اس پہ ہوئی بہت سی باتیں ہیں بہر ہم آگے چلتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ کے بارے میں جب خفا اور ان کو معلوم ہوا کہ جناب انہوں نے بیس سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے وہاں سے خط و کتابت کرنا شروع کر دی حضرت حسین کے نام پر اور خوب جناب خط لکھے حضرت حسین کو کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جی, جی, جی. ساتھ میرے سے انتظام ساتھ نکلے تھے ان کے میں راستے میں سے ملاقات ہو گئی تھی کیونکہ عبداللہ بن امر کا جو خطاب ہے وہ ہے ادھر کی رقم دونوں سے ایک ساتھ خطاب کیا انہوں نے کہ تم دونوں لوٹ جاؤ اس نہ کرو اور یہ راستے ملاقات ہوئی تھی یہ روایت ہے کہ اغوا جو مدیرہ سے قریب علاقہ ہے جہاں پہ آج آمنا کی قبر منصوب ہے اس جگہ پہ کہتے تھے ملاقات ہوئی یہ روایت میں آتا ہے تو یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی اللہ کرتے وہاں پہنچے تمہیں سلافت چاہے دستار ہوتا ہوں اور اس وقت جو مکہ تھے ہو چکے تھے اور ضلع میں شرافت کی وہاں پر خلافت کی بہت بات کی یہ سارے افسر کی بات کروا کے جی جی اب اس وہاں پہ شاید کوئی اتنا رتبہ ہو احترام انہوں نے یہ بات کہی ہو یا ان کا اتنا احترام کرتے تھے میں اس وقت پر جو مکہ کا والد ہے احمد میں صحیح سے ناز تھا تو اس وقت پہ مکہ کا والد بعد میں اس نے کتاب بھی لکھا تھا انتظار کے نام پہ خبردار ہے کہ یہ آ رہے ہیں حسین ان کو نسانہ تو اللہ وہی ولی والد مکہ آتا ہے اچھا اب جو دیکھیے آپ جو باتیں لکھی کیا لکھا حسین کو کہ وہ جانے میں تیار ہوگا جو ہم <الشَّاب> تو یہ نعمان بشیر جو ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ عید کی نماز پڑھتے ہیں مطلب یہ کہ ہم لوگ بس سواری کر رہے ہیں ہاں بڑی پریشانی کے اندر ہے نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ عید کی نماز پڑھتے ہیں آ جائیے آپ آ جائیں گے ہم ان کو ایسے نکال دیں گے اور روانہ کر دیں گے یہ جملہ انہوں نے کہا اسی طرح جن لوگوں نے رسائے لکھے ریار بن حارث اغر بن حجیلی یہ نام ہے ان کا ذکر آپ کو ایک جگہ پہ آئے گا پھر آپ کو یاد کیجئے گا یہ نام کون سے نام انہوں نے خط لکھے تفسیر تبدیل کے اندر ہے مقادر طالبین کے اندر ہے اسی طریقے سے وہاں پہ حضرت حسین رضیوں کو اس تحثر بہت سے خطانہ شروع ہو گئے کچھ کہتے ہیں جی بیس ہزار خط آ گئے کچھ کہتے ہیں چالیس ہزار خط آ گئے ساٹھ ہزار خط آ گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہیں کہیں بات میں سچ لگا کہ بھائی واقعی اہل گفا جو ہیں ان کے اوپر کوئی ابھی مقرر نہیں ہے اور وہ میرے سپورٹ کرنے کے تیار ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی یہ لوگ غدار لوگ ہیں انہوں نے پہلے میرے والد صاحب کو غداری لی پھر میرے بھائی کو بھی تقریب پہنچائی تو, آن تو انہوں نے کہا کہ تحقیق کرنے کے لیے اپنے چکر بھائی مسلم پنقیر کو وہاں بھیجتا ہوں مسلم پنقیر کون ہے کس کے بیٹے عقیقہ عقید کا کو نام کیا عقیب جعفر ابی طالب علی بن طالب عقیبی طالب تینوں بھائی سطیر بھائی تو انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن بن عقیل طالب کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا کچھ لوگوں کو ساتھ بھیج کر کہ جاؤ اور دیکھو ہمیں پہ کیا ہے کیسے حالات ہیں تو مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو انہوں نے راستے میں یہ روایت مانگا ہے کہ دو گائیڈ لیے مکہ کے راستے میں دو گائیڈ لیے اور اپنے ساتھ کچھ اساتا لیا راستے میں وہ راستہ بھول گئے گوفہ کا حتیٰ کہ ایک ان میں سے جو تھا گائڈ اس کو مر بھی گیا یہاں پہ حضرت مسلم عقیق کو محسوس ہوا کہ کچھ شہر میں صحیح علامات نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے شہر کو وہاں سے خط دکھا اور کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ واپس آ جائیں یہ راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے اور اس سے بہت تکلیفیں ہم لوگ کو آ رہی ہیں راستے بھول رہے کھلا ہونا لیکن شہر نے کہا نہیں آپ لوگ وہ مکہ پورا پورا پہنچ گئے خفیہ طریقے سے وہ گوفہ میں داخل ہوئے اور مختار بن عبید ابی عبید استفا اس کے کے جا انہوں نے قیام کیا اچھا اس کے بعد, کے نے, اس کے بعد نے وہاں کے لوگوں سے ملنا شروع کیا بتایا کہ میں جو مدینہ سے آ آ رہا رہا ہوں ہوں مکہ سے حالات دیکھنے کے لیے تو آپ کو کیا رائے ہے سب لوگ بہت خوش ہوئے ان کے آنے سے صحیح روایت میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بارہ ہزار لوگوں نے بیعت کر لی لیبر کہ بھائی ہم تیار ہیں ابھی سے بارہ ہزار لوگوں نے بیعت کری کچھ میں آتا ہے اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیٹھ کری کچھ بھی آتا ہے بلکہ وہ تیس ہزار سے اوپر لوگ تھے جنہوں نے مسلم بنافیوں کی ہاتھ کر لی کہ ہم لوگ ساتھ دیں گے حسین رضی اللہ وہ بناکی رحمہ اللہ نے وہاں بھی کیا کیا؟ کہ رکھی لکھی حسین کے نام پہ اورجا تھا میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس بارے میں پورے کے پورے اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں جیسے ہی آپ کو میرا خط پہنچے آپ فورت سے میری طرف آنا شروع کر دیں ٹائم کتنا شیوا کا باقی رہیے ٹائم کتنا ہے ابھی ایک گھنٹہ نیند آ رہی ہے تھکن ہو رہی ہے بھائی رس اللہ بھائی آپ خالی پہ بیٹھے کلاس کے اندر کتنے سارے دور دور والے مجاہد بیٹھے ہیں پتا نہیں جی کیا سو کہا دیکھیے ان شاء سب لوگ جاگ رہے ہیں نا اچھا اچھا مشائق کے علاوہ اور بزرگ جو بیٹھے ہیں ان کے علاوہ سب لوگ پاس سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے چلے بیٹھے چلیے بیٹھ جائے یہ کوئی سزا نہیں ہے بھائی کوئی سزا نہیں ہے دیکھنے دیکھنے کتنے لوگ ہیں اور کچھ سوچ نہیں رہا چلیے بزرگوں سے میں نے پہلے معذرت کرنی ہوئی لیکن پرانا مانا جی جی جی جی آپ جو سمجھے چلیے بہرحال اب یہاں تک معاملہ جو ہے واضح ہے ان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پھر یہاں پہ پروگرام بن گیا ابھی آپ وہاں پہ جانا چاہیے اور وہاں پہ حالات سازدار لگ رہے ہیں اب آپ آئیے دیکھیے کہ صحابہ کرام رضان اللہ یعنی اجبائی کا تعلق دیکھیے حمد حسین رضی اللہ عنہ سے کیونکہ آج کے مجرمین جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ حسین رضی اللہ نہایت ہی اکیلے تھے کوئی ان ساتھ نہیں تھا ہاں لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں تھی لوگوں کی بہاداریاں ان کے ساتھ نہیں تھی آئیے دیکھیے کہ صحابہ رام رضا اللہ اجبائن نے کیا کہا سب سے پہلے حضرت حسین کے بھائی محمد ابن الحنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے تھے لیکن دوسری بیوی سے تو انہوں نے کیا کہا کہا یا لے گیا وہ آج تو ہم آ گئے بھائی تم سب سے محبوب ترین شخص کو میرے لیے سب سے عزیز ہو اور میں سب سے زیادہ کروں گا تو تمہیں ہی کروں گا میری نصیحت تمہیں یہ ہے کہ تم عجیب واغے کی بیعت نہ کرو لیکن ہر جغ... ایک جگہ الگ تھرد بیٹھ جاؤ اور جتنے بھی یہ خطے ہیں سب جگہ پہ اپنے قاصد روانہ کرو اور وہاں جا کر دیکھو اگر تمہارے ساتھ سب لوگ مشتبے ہیں سب جگہ کے خطے کے لوگ تمہیں اپنا حلیفے بنانے کو تیار ہیں تب تم جا کے یہ کام کرو لیکن اگر تم خالی کوکر کے لیے جا رہے ہو تو یہ کام تم نہ کرو بات سمجھ آ رہی یہ نسیر قریب محمد اب الخین جو کتاب کتاب تور موجود ہے اور انساب الاشراف اشراف یہ بھی کتاب کا نام کتاب میں گزرا ہے اور وہاں پہ تصحیح کر گا بعد میں خیر بتاتا ہوں تمہیں دو پیج پہلے اس سے اس واقعے سے دو پیج پہلے آپ دیکھیں ایجید کی بیس سے مطالب حضرت حسین منع کا موقف تھا نا دیکھیے چوتھی لائن میں لکھا ہوا ہے دیکھیے ابن ساتھ پھر لکھا ہوا ہے انساب الاشرف ہے نا پڑھ لیا آپ لوگوں نے نام ٹھیک ہے الحا دیجیے یہاں پہ اور تاریخی متوقع کتاب اس میں یہ نصیحت موجود ہے کی ان کی والدہ کی طرف دقت ابھی ہوئی اس میں بھی ایک کہا ہے پھر میں جگہ کروں گا ان کی والدہ کی طرف تھی اچھا تو یہ وصیت حضرت محمد بن حنفیہ نے ان کو کری دوسری نصیحت دیکھیے تم کے جچا کے بیٹے عبد اللہ بن عباس حضی اللہ عبد بن عباس جو ہے حسین کی جچا کے بیٹے تھے ابو طالب عباس بھائی دونوں اچھا انہوں نے کیا کہا تثیر علاقوں میں قصل و امیر ہوں قوم کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے امیر کو قتل کر چکے ہیں وہ لوگ وداوت و اپنے ملک کے معاملات کو کنٹرول کر چکے ہیں ونخو ادو انہوں نے اپنے دشمن کو بھگا لیا ہے کیا وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا ہے معاملات کنٹرول میں ہیں ان کا امیر بانگ چکا ہے اور ان کے دشمن باندھ چکے ہیں اگر انہوں نے ایسا کام کر لیا ہے تو پھر آپ ضرور جائیے اگر یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں ضرور جائیے اور اگر انہوں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے جبکہ ان کا امیر وہاں موجود ہے اس کے وہاں پہ سارے جو رکھو کیا کہتے ہیں اسے کام کرنے والے اس کے امیر کے اس کے وہاں موجود ہیں تو بے شک وہ آپ کو پھر جنگ اور قتال کی طرح بلا رہے ہیں کیونکہ وہاں گورنمنٹ ہی موجود ہے اس کے اپنے اخبار بھی موجود ہیں اس کی پوری موجود ہے پھر بھی کو بلا رہے ہیں وہ لوگ یا جنگ کے لیے بلا رہے ہیں یہ اللہ فرماتے ہیں بولا آپ علی کا روک اور میں اس سے بائب نہیں ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے وہ آپ کو جٹلا دے وہ خواہ آپ کو رسوا کرے وہ استن فروئی کا اشد یہ اور سخت ترین لوگوں کو آپ لگا دیں یہاں تک کہ انہوں نے اتنی لمبی تفصیل کہی یہ بھی تاریخ تبری میں ہے تاریخ میں ہے الکمال میں یہ تو بہت زیادہ معتبر کتاب ہے ان سب میں یہ وسیع موجود ہے کہ حضرت حسین کو جم کے جانے کا آپ نے پھر بھی جانا ہے فلاں کا وبیت ہی کا تو اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو لے کے نہ جائیں والا دو اللہ کی کثر مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو بھی اسی طرح قتل کر دیا جائے گا جس طرح غنی کو قتل کر دیا گیا ان کی عورتیں اور بچے کو دیکھتے رہے گئے عباس رضی اللہ عنہ جن بارے اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وقت ہوتی تھی تبیل اللہ کا نا اور قرآن کی تعویل کا علم انہیں عطا انہوں نے یہ کہا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے ساتھ شامل تھے مکا جانے کے اندر لیکن انہوں نے ایران جانے کی بات نہیں کری وہ مکہ کے اندر ان کی جو مکہ کے اندر بیٹھ کے وہ لوگ وہ اعتراض کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ تم نہ کرو کیونکہ کچھ عمل ہی اٹھایا تھا انہوں نے کہا تھا حضرت حسین کو آئی حسن تھا کوئی علاقوں میں قتل ابا تھا وقت احاطہ کہاں جا رہے ہیں آپ اس قوم کے بعد جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کر دیا تھا آپ کے بھائی کو مارا تھا حضرت حسن کے اوپر حملہ ہوا تھا ہم نے بتایا آپ کو پہلے حسن کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا کوفا کے اندر کبالحسین حسین نے جواب دیا کہ اگر میں کہ اور قتل کر دیے جاؤں اس سے بہتر ہے کہ مجھے بکہ کے اندر لوگ آ کے قتل کر دیں یعنی ان کو لگا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو آہستہ آہستہ اس پہ دباؤ اتنا بڑھ جائے گا کہ ہو سکتا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے لوگ مکہ کے اندر آ جائیں تو وہ یہاں قتل کرنے کے لیے میں کیوں رہا قتل ہو مطلب گویا انہوں نے کہا کہ میں جانے کے تیار ہوں اور آپ لوگ کی جو خطرات ہیں اور خدشات ہیں یہ زیادہ واقعی طور پہ نہیں ہے آخری وسیعت حضرت جاوید میں عبداللہ رضی اللہ کیا کہا اب تقلّہ اور ڈرو اور لوگوں کو آپس میں نہ جھگڑا کراؤ تو ما حمد ما صدا تو فاسوانی اور انہوں نے کہا کہ افسوس کی انہوں نے ان کے قدر کے بعد کہا کہ میں نے ان سے یہ بات نہیں تھی لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور میری بات کی مخالفت کر دی اور بھی جن لوگوں نے نصیحت کری انہیں عبداللہ بن جعفر بھی موجود تھے یہ یا یاد یا کیجیے آپ کو عبداللہ بن جعفر یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت حضرت حسن کی تائید کی تھی حضرت معدیر کی صلاح کرنے میں کیا نیا کو لوگوں کی نہیں انہوں نے کی تھی کہ ہاں آپ نے بہت اچھا قصلہ کیا صلاح کرنے کا تو میں جعفر رضی اللہ جب معلوم ہوا کہ اب دوبارہ سے وہی کام ہونے جا رہا ہے صلاح کے منافی کام تھا تو انہوں نے بھی آ کر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو منع کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب نکلنے کا کر لیا اب دیکھیے میں لکھا ہے ہاں پر کہ جن لوگوں نے ان کو کوفہ جانے پر سکھ باتوں نے ان کو اوپر جانے پر مجبور کر دیا وہ کیا بات تھی پہلی بات یہ تھی کو تھا کہ اگر میں عجیب میں ممبر کے ہاتھ میں نہیں کروں گا تو وقت میں بہت سے میرے دباؤ بڑھتا رہے گا آخر کار جا کے میرے دباؤ کے اندر آنا پڑے گا اور بیت کرنی پڑے گی چیز میں چاہتا نہیں ہوں اسی بات ان کو لگا کہ مکہ کے روگ جو ہے مکہ کی جو والی ہے اس پہ دباؤ بڑھ جائے گا بعد میں ابھی تو میرے ساتھ ملا ہوا ہے یا میرے بارے میں نر پوچھا لگتا ہے آہستہ آہستہ اس کے اوپر دباؤ پڑے گا تو مکہ کے لوگ سب پریشان رہیں گے میری وجہ سے تیسرا ان کو لگا کہ جو لوگ وہاں کو بلا رہے ہیں اتنے لوگ جنہوں نے خط لکھے ہیں اپنی وفا سب سب ثبوت دے دیا ہے اگر میں ان کے خط کے لہذاروں خط آنے کے باوجود یہاں رکا رہوں گا تو کتنی غلط بات ہوگی ان کے جذبات اس سے مجرو ہوں گے اسی طرح انہوں نے جب مستم ناخل کو بھیج دیا وہاں پہ جو خرچہ تھا کہ شاید کہیں وہ خط نہ آ رہے ہوں جب وہاں پہ ان کو ختم پہنچ گیا کہ بھائی وہاں کے حالات سازگار ہیں آپ آ جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے خطرے کی بات کو یقین کروں یا جو بھائی وہاں پہنچ کے حالات دیکھ کر جو کہہ چکا ہے مجھے کہ جناب حد سب کچھ بہتر ہے اس پہ تصدیق کروں تو بات سر آ رہی آپ کو تو یہ سب وجوہات جمع ہو کے حضرت حسین رضی اللہ علیہ انہوں نے مجبور کر دیا ان سب باتوں نے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح جانا ہی پڑے گا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ذہن میں تھا کہ کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ یقینا ان کے والد صاحب کے دور سے وہاں پہ ہیں یہ ہو تو وہاں کا جو حالات ہے وہ سازگار ہیں کم از کم وہ لوگ میری زیادہ خبر کریں گے جس طرح باتیں ان کے ذہن میں تھی ان وجوہات کی وجہ سے حضرت حسین کو کوفہ جانا پڑا یا انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مجبور کیا کہ میں کوفہ کے ذرا سفر کروں اب دیکھیں ہم لوگ اس وقت بات کرتے ہیں اے... کوئی سوال کسی کے ذہن میں یہاں تک بات کس سمجھ میں آ رہا ہے ان شاء چل رہا ہے آہستہ آہستہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بتا دیں بھائی اب تک جو میں نے کہی ہو اس واقعے سب شاید شامل انشاءاللہ شاء اللہ اب اوپر کے اندر کیا حالات تھے کہ مسلم بناقیر جو ہے وہاں پہنچ چکا تھا پہنچ چکے تھے وہ میں سے ہیں تو مسلم بناقیل جب وہاں پہنچ چکے تو اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے وہاں جا کر مختلف گھروں کے قیام کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ ایک شخص صحابی تھے تاغی تھے ہاجی پھر اور ان کے گھر جا کے انہوں نے قیام کر لیا اب ہمارے کو پہنچے تو وہاں پر سے ہو گئی کہ یہ مسلم پنقید جو ہے آئے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہ یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں سے بیان دے رہے اور حضرت حسین کو لکھ چکے ہیں اور وہاں سے حضرت حسین جو ہے وہ آ رہے ہیں اب کوفہ کے جو گورنر تھے نماز بشیر رضی اللہ عنہ ان تک بھی بندے پہنچی تو انہوں نے نماز کے بعد کھڑے ہو کے کام اجتماع اعلان کرا اور کہا کہ اے اہل کوفہ کہ یہ تم تم کام کرنے لگے ہو یہ کام نہ کرو اس میں تمہاری خیر نہیں ہے. یزید تک بھی یہی بات پہنچی کہ واقعی عدل مشید نے جو ہے قوبہ کی طرف روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں تو انہوں نے بسرا کے جو گورنر تھا اس وقت کا بسرہ کوبا قریب, قریب قریب ہے نا دونوں عراق میں بسرا کا گورنر تھا عبید اللہ بن ضیات بڑے تیز بکار آدمی تھا اور حضرت یزید کو یا یزید کو اس سے کچھ نہ کچھ اختلاف بھی تھا کچھ مسائل نے ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی تو انہوں نے یزید بن وابے نے عبید اللہ خط لکھا کہ جاؤ اب تم جو ہے کسی بھی طریقے سے حضرت حسین کو روکو اور میں تمہارے انڈر کرتا ہوں کوکہ کا علاقہ بھی کی بھی والی ہو اور کوکہ کی بھی والی ہو وہ ہے انہوں اس نے نوبال رضی اللہ عنہ کو اس وقت وہاں سے ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کے کنٹرول میں دے دیا بسرہ کا علاقہ بھی, بھی کے ساتھ ساتھ کوفہ کا علاقہ بھی عبید اللہ بن زیاد کو دے دیا اب عبید اللہ بن زیاد جو ہے یہ بھی اپنی جگہ سے نکلا دیکھتا ہوں کیا حالات ہیں کوفہ کی طرف جگہ پہ. اب کوفہ کے راستے میں جب یہ کوفا کے جب پہنچا تو دیکھ رہا ہے کہ اس کے اس نے اپنا چہرہ جو چھپایا ہوا تھا رومال کے ذریعے اپنا چھپایا ہوا تھا تو وہ سمجھے کہ بھائی یہی وہ نوازا رسول جو ہے وہ آ رہے ہیں تو لوگ مرحبا مرحبا ان کو کہہ رہے ہیں بڑی تعریف کر رہے ہیں اور بڑے مبارک بازی دے رہے ہیں آپ ماشاء اللہ آ گئے اور وہ خاموشی سے چل چل چل کے جو عمارت کا کثر تھا جو محل تھا جو سب کی گورنر کا محل تھا وہاں پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کے اس نے لوگوں سے کہا جاؤ اور اپنے بڑے بڑے جو قبیلے کے سردار ہیں سارے یہاں کے ان کو جمع دو لوگ بھاگے بھاگے گئے جو قبیلے کے سردار تھے ان کو بلا کے لائے کہ بھائی آ چکے ہیں جو مقصدہ پورا اور چکا ہے. تو عبید اللہ میں مکاری دیکھیں آپ اس شخص نے جب سب کو وہاں جمع کیا محل کے اندر تو اپنا چہرہ اٹھایا تو وہاں پہ لالوا لو تو یہاں کے گورنر آ گیا اب تم لوگوں کی خیر نہیں ہے کا لشکر ہے وہ کوفہ کی طرف آ تم لوگوں نے جو کام کیا ہے خط لکھ کر تو بسرا کا پورا لشکر جو ہے پیچھے پیچھے تم لوگ کی خبر لینے کے لیے آ رہا ہاں وہ سب گھبرا گئے کیسے ہو گیا یہ تو پکڑے گئے اس طرح ہم لوگ پھنس گئے دوسری طرف مسلم بن بناقی جو کہ حاری کے نوائل گھر میں چھپے ہوئے تھے ان کو خبر پہنچ گئی کہ بھائی عبداللہ میں زیادہ طرح اس طرح آ وہ چار ہزار لوگوں کو لے کر جو جماعت تھی ان کے ساتھ جنہوں نے بیعت کی تھی چار ہزار لوگوں کو لے کر آ پورے قصر کا انہوں نے محاصلہ کر لیا کہ بھائی اب آپ کو عبید کو پہلے ختم کرے کیونکہ یہ اس قصر والی ہے اب سوچیے کہ عبید اللہ نے کیا کیا جو قبیلے کے بڑے جماعت ہیں اس کے محل کے اندر یہ سب باتیں میں آپ کو ایسے بیان کروں تاکہ آپ لوگ واقعہ سمجھ سکیں جو بھی کوئی بھائی کو اگر کوئی مخصوص روایت میں سے پوچھنی ہو تو میں سے دس کے بعد پوچھ لیں ہر ایک روایت میں بیل کر رہا ہوں سر پیدم ہو جائے ٹھیک ہے میں خالدہ کی کہانی ہے کوئی اس طرح بیان کر رہا ہوں تو عبید اللہ زیاد نے ان سب لوگوں کو جمع کر لیا قصر کے اندر محل کے اندر اور کہا کہ جاؤ باہر باہر جگہ جمع جو لوگ جمع ہیں ان کو بتاؤ کہ پیچھے سے کا پورا لشکر آ رہا ہے اور تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہمارا. اور اپنے لوگوں کو سمجھاؤ کہ وہ واپس بھاگ دیں اور یہ اس کا ساتھ نہ دیں مسلم عقیل کا تو صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی قوم کے لوگوں نے اوپر منڈیر پر آ کے اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ کیا کر رہے ہو تم کو مرواؤ یا ہم نے سب اس طرح باتیں کری یہاں تک کے شام تک صرف اور صرف چار ہزار میں سے تیس افراد مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے ساتھ باقی رہے ہیں۔ باقی سب سونا کے لشکر آ رہا ہے اب تو مارنے کا ٹائم قریب آ گیا اب تو ہم گھبرا گئے سارے وعدے بھول گئے اور اپنے اپنی جگہوں میں چلے گئے اس طریقے سے اس نے ان کو دباؤ میں رکھا اور واقعی بعد میں بادشاہ بھی آیا خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل اور مغرب کی بات تھوڑی دیر بعد وہ سب کے سب ختم ہو اور مسلم بن عقیل جو ہے کی گلیوں میں جو ہے اپنے آپ کو چپاتے کر کہا کہاں جاؤں ایک ان کو عورت ملی وہاں پر جس نے ان کو بنا تھی وہاں پر اور وہ اس کے گھر پہ رہے اس کا بیٹا ان کی حفاظت کرتا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں ان بارے میں نہیں بتاتا کسی کو اس کی مقبری بھی ہو گئی اور پھر بعد اور میں عید اللہ زیاد نے لوگوں وہ بجوا کر, لوگ بجوا ہے جو ان کو ستر لوگا کا رہنے والا ہی تھا وہ راستہ تو انہوں نے پوچھا اس سے بھئی کیا حالات ہیں آگے تو میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو جملہ کہا بولا ان کے کے دل تو ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں جو ہیں بنو بھیا کے ساتھ ملی ہوئی ہیں وہ شاید آدمی تھا بڑی خطانہ تھا کیا گیا یعنی وہ دل سے محبت تو کرتے ہیں آپ سے لیکن ان کی تلواروں کا رخ تو ہے یہ تلواروں کی جو پاور ہے بنو میا کے ساتھ ملی ہوئی گویا کہ بنو میا کے سپورٹر ہے ایک مان میں تو آپ دیکھیں ان کو اس کی بات آتا پسند نہیں آئی تو آگے چپڑ اب ادھر مسلم میں تقریب ہونے کی بات معلوم ہو گئی کہ وہ کید میں آ چکا ہے اس کے لوگ سب پکڑے گئے وہاں پر تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ اس درباریوں میں سے عمر بن بالساد موجود ہے جو کہ وزرا میں جید کا لشکر کا سپا سلات بھی تھا انہوں نے دیکھا کہ عمر بن برساد موجود ہے اس سے ان کی قرآداری بھی تھی یعنی صحابی وقاص صدی اللہ علی صحابی کا بیٹا تھا وہ عمر اور وہ خود جو ہے عقید الکال کے بیٹے تھے مسلم تو انہوں نے اس کو بلایا کہا کہ تم میرے منعی کرو میری یہ وصیت ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہلی فرصتیں پہنچا دو کہ وہ واپس لوٹ جائیں سب لوگوں کو دھوکہ دے دیا جو باتیں ہم کہی تھی اس میں چھوٹی نکلی اگر ایک ساتھ نے یہ پیغام آگے پہنچایا نہیں پہنچایا اس میں وہ یہاں پہ کوئی تاریخ میں نہیں ملتا لیکن کچھ لوگوں کے ذریعے دو تین نام ملتے ہیں ان کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک بات پہنچ گئی کہ ایسا ایسا ہوا ہے کہ لوگ پکڑے گئے ان کو لگا کہ شاید ہم جائیں گے سب لوگ تو معاملہ حل کر لیں وہ آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے یہاں تک کہ دراصل حسین ربی افزان کوفا کے قریب پہنچ گئے اور ان کو اس وقت ابز جان نے کیا کیا کہ کوفا کے لوگوں کو جو اس کی آفس پہنچ تھی بسرات جو آ چکی تھی انہیں کوفا کے اطراف پھیلا دیے اور کہا کسی کو باہر نکلنے پر دینا کیونکہ جو والا فینٹ جائیں گے تو ان کو امید کیا ہوگی کیونکہ اس کے بعد باہر آئے جو ہوں گے یہ تو نہیں گھروں میں جا رہے ہوں گے ڈائرٹوں کے بعد لوگ باہر آئیں گے بارہ ہزار لوگ ہیں یہ اٹھارہ ہزار لوگ ہیں وہ استقبال سے گے اس نے کہا کوئی ارد گرد پھیل جاؤ اور کوئی شخص بھی جو ہے گوبا سے باہر نہ نکلے کوئی شخص گوبہ کو سے باہر اور وہاں سے اس نے کیا الفور بن فوج کے ساتھ بات سمجھ رہے ہیں آگے بڑھے ہیں روزے پیچھے والے ہاں بالکل ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ اس کو روانہ کیا اور کہا میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے کے اوپر کہ ہم شہد کو کوفا آنے سے روکے اچھا ایک روایت ہے میں بعد میں اس کو پڑھا ایک اور روایت یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جاؤ اور حضرت حسین اور ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ یہ بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو میں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تقریباً ستر اپنے عزیز و مالد کے ساتھ آئے تھے راستے میں کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے اور لوگوں لوگ ساتھ شامل ہو گئے تھے چلو جی نواز رسول اتنے عظیم شاہ شخصیت آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں بہرحال تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو زیادہ نے کہا کہ ان کو جائیں وہاں جائیں ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں کہا کہ ان کو پکڑ کر واپس لے کے آ تو یہ قرب عزیز جو تھا تھوڑا درد دن تھا یہ جب وہاں پہنچا تو اس نے حضرت حسین کو کہا کہ میں امتزاد کی طرف سے آیا ہوں آگے یہ حالات آپ کے سازگار نہیں ہے آپ واپس لوٹ جائیں اور خبر تھی کہ مسلم عقیل کو عبداللہ اللہ مرزیات نے پھانسی دے دی تھی مسلم کو پھانسی دے دی بڑا سخت جو ہے بات تھی حضرت حسین کے لیے کہ وہ گیا اس کو پانسی دے دی گئی اور جو کہ آ رہے تھے حضرت حسین تو اب آپ آئیے پوائنٹ پہ حضرت حسین نے کہا یہ دیکھو میرے ساتھ کتنے خط ہیں یہ کتنی کتابیں ہیں ان کی کیا بات کر رہے ہو لوگوں کی کتابیں ہیں جو میرے ساتھ دینے کی تیار ہیں یہ کس نے لکھی کتابیں ان کا جام نہیں جانتے اس بات کا لیکن اس وقت آپ کے لیے وہاں پہ کوئی استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو آپ واپس لوٹ جائیے یہ کہا انہوں نے حضرت ابشان رضی اللہ عنہ نے اس وقت سوچا کہ ظاہر ہے وہ تو جنگ کی نیت سے آیا ہی نہیں تھے بھی بچوں کو لے کے آ رہے تھے کوئی لشکر لے کے نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح کے حالات ہیں ہم واپس جاتے ہیں اور خور بن اور تمیوی نے انہیں جانے دیا اور کہا کہ آپ اس راستے سے بچ جائیں بلکہ ایک اور راستہ دکھایا ہم کو نکل جاتا راستہ وہاں سے جانے آپ وہاں سے گزر جائیے جس راستے سے آئے ہیں وہاں سے من جائیے جیسی بات چلی جو مسلم بینکی کے جو بھائی تھے جانے سے انکار کر دیا کہا ہم اپنے بھائی کا احساس اور بدلہ لے بغیر نہیں جائیں ہمارے بھائی بدلا کر دیا گا یہاں پہ آ کے ہم وہاں جائیں گے ان کے قاتل سے احساس لیں گے اور بدلہ لیں گے یہاں حضرت حسین رضی اللہ جی عزی عظیم شاہد بہادر انسان ان کو یہ کہ وہ کہیں جی جاؤ لیکن جو پوائنٹ ہے کا وہ کیا ہے کہ جو آپ کو سنتے آتے ہیں میڈیا کے اوپر راضیوں سے ان کے چھوٹے بھائی بریلوں سے ہاں کہ جناب اسلام بچانے کے لیے گئے گانا کا دین بچانے کے لیے چلے گئے دین ختم ہو کے رہ گیا تھا میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہی ہے یہ الفاظ آپ ہر محفوظ سنیں گے ان کی آشورہ کے موقع پہ ویسے دین کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی انہوں نے کہا اگر میں نہیں چاہوں گا تو کچھ دین جو ہے جو باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا جا کے میں دین کا کرتا ہوں یہ کیا بات تو صحیح ریواج کے اندر موجود ہے انہوں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں راؤز بلّہ یعنی ہے کہ چلے تھے لیکن واپس جا رہے تھے وہاں سے اس کے لیے دوبارہ سے وہاں سے بات, بات ہے کہ نہیں یہ باتیں بےکار جیسے باتیں میں نے کہا لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے خالی باتیں کی جاتی ہیں حسین رضی اللہ عند. یقیناً راضی نہیں تھے اس وقت اس بات پہ اور وہ کہ خلافت ہے میں اس کے خلاف ہوں لیکن یہ بات نہیں تھی ہاں کہ وہ اس سے پچھلی جا رہے تھے وہاں پر بلکہ ان کو جب وہاں سے اتنی زیادہ خطوط آیا اور میں نے ذکر کیا اسباب کے سامنے یہ اسباب تھے تبھی وہاں جانے کی تیاری ہوئے ٹھیک ہے نا تو یہ بات تو یہ روایت ثابت ہے اور یہ شیئر احتیاط کی کتابوں کے اندر بھی ہے روایت کہ میں نے علم پہ ہے میں نے پڑھی ہے میں لے کے آ نہیں جس پہ انہوں نے لکھا کہ واقعی کہ انہوں نے واپس جانے کی تیاری کری واپس جانے کا ارادہ کیا آگے آیا کہ انہوں نے کیا کیا شرطیں بیان وہ کری تھی عمر صاحب کے سامنے خیر اچھا دیکھیے کہ جو خور بجید تبھی تھا اس کے لوگ جب وہاں ان کے سامنے بحث چل رہی تھی مذاکرات ہو رہے تھے آپس میں تو نماز کا وقت آتا تھا تو وہ حضرت حسین کو آ کرتے تھے حضرت حسین کہتے تھے کون نماز پڑھائے گا کہتے آپ پڑھائیں گے نماز ان کے دل میں نرم گوشت تھا حضرت حسین کے لیے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم لوگ تو بے زیاد کے ہیں جیسا اس نے ہم کو میرا ویسا کرنا پڑے گا ان کے دل میں نرم گوشا تھا اور وہ نماز احترام کرتے تھے اس لیے حضرت حسین نے ان کو نماز پڑھائی اور وہ ان کے انہوں نے راستہ صاف کی کوشش کی اب بی زیادہ یادگار درباری تھا اس کا نام کیا تھا آپ نے سنا ہوگا ہاں شمبر اچھا اور کسی کو بتائیں چلے دل دل جوشن کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کا نام کا جو صحیح پروننسیشن ہے وہ کیا ہے عربی کہتے ہیں اس کے نام کا صحیح ضبط کیا ہے کس طرح سے اس کے زیر زبر کیا ہے شمر ہے شمر ہے ہاں شمر ہے کیا ہے ہاں بھائی ووٹنگ چل رہی ہے اچھا جو لوگ کہتے ہیں بھائی شمر ہے وہ ہاتھ پکڑے شمر اچھا شمر ہاتھ اوپر ایک شمبر اچھا شمر بھائی جنہوں نے ہاتھ اوپر یہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہاں دیکھیے اچھا یہ بھی اچھی بات ہے چلے محترم اس کے نام کا صحیح زبد ہے محترم شمر شین کے اوپر زبر مین کے اوپر مین کے نیچے شمر بن دل جوشن یہ پاکستانی خطبہ سر شمر تھا اور شمر تھا اور بہت سے ضبط اس کے مشہور ہے اس کے نام کے شمر بن دل جوشن کتاب کے نا موجود کتاب کے میں لکھا ہوں اس کے درباری شمر بن دل جوشن کے اس نے کیا کہا کہ جناب یہ ہو بن یزید کا معاملہ اب تک کچھ کلیئر نہیں ہو رہا کہ کچھ اس نے کیا نہیں ہے اب تک تو آپ ایک کام کیجیے آپ کی طرف سے لشکر جا رہا تھا کوہ والوں کا عمر بن صاحب کی قیادت کے اندر یہ جا رہے تھے رئی یہ جو فرز کے علاقے تھے اس کا پاس رئی وہاں جا رہے تھے دئیلا قبیلہ تھا ان سے قتال کرنے کے لیے ان کا لشکر بالکل تیار تھا اس نے کہا ان کو چھوڑے وہاں جانے کے لیے اس کو روانہ کریں حسین کے پیچھے کہ یہ وہاں جا کے دیکھیے کیا معاملہ تو رہے ہیں ان کو لے کر آئے کے پاس تو کہا کہ جاؤ اور لے کر آؤں نے بتایا تھا آپ کو میں نے کہ عمر میرے ساتھ ہمدردی تھی مسلم کے ساتھ بھی انہوں نے شکایت مسجد پہنچا ان تک تو اس نے جانے سے انکار کر دیا کہ وزیر دھمکی دی اس کو اگر تم وہاں نہیں گئے وہ لے کے نہیں آئے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دھمکی اس دھمکی کے اندر آ کے پہنچا وہاں پہ گیا عمر میرے ساتھ اب یہ جب وہاں پہنچا اس کے ساتھ افراد تھے افراد ٹھیک ہے اس کے ساتھ چار ہزار افراد کا لشکر تھا یہ لے کے وہ قوبہ کی طرف پہنچ گیا اب جس جگہ پہ حرب نظیر اور حضرت حسین کے مذاکرات ہو رہے تھے پیچھے سے عمر سات پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ قرب نذیر تم ایک طرف ہو جاؤ تمہیں برطرف کر دیا گیا ہے اور اب میں ہوں اس لشکر کا کمانڈر ہے میری بنا کے بھیجا گیا تو عمر کے ساتھ نے بھی مذاکرات کرنے شروع ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اب دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کہا جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے واقعات چل رہے ہیں تو حضرت حسین نے کہا کہ بھئی میں آپ کے سامنے تین باتیں رکھتا ہوں یہ بڑی اہم باتیں ہیں نوٹ کیجیے لکھی بھی ہیں کے سامنے یا تو میں کسی اسلامی سرحد پر چلا جاتا ہوں مجھے آپ کسی اسلامی سرحد پہ بھیج دیں وہاں کی تعال کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں یا میں پھر واپس مدینہ منورہ کو لوٹ جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا مکہ سے مدینہ سے یا پھر میں عزیز دیر معاوے کے اندر جاؤں گا شام اور وہاں جا کر اس کے ہاتھ سے بیٹھ کر لوں گا یہ حافظ ان تاجر کی محتبر کتاب ہے الاسابہ فی تمیر الصحابہ اس میں موجود ہے جلد نمبر دو ابھی لکھا سامنے سوچیے یہ تین باتیں یاد رکھیے گا آپ کو تین باتیں کون ریپیٹ کرے گا بغیر دیکھے بغیر دیکھے آپ سے میں نہیں کہا میں نے کہا حل ہے بغیر دیکھے آخر میں بالکل وہ بھائی جی جی جی تو تین باتیں جو میں کہیں کہ میں کیا کرنے کی تیار ہوں جی جی ماشاء اللہ جزاک اللہ یہ کتاب آپ کی ہے بعد میں لے گا تو آپ بہت دور سے گے نا بہت دیر لگے گا آپ لے لیجئے گا ماشاء اللہ اچھی بات یہ ٹھیک ہے انہیں کہا کہ مجھے آپ ان میں سے ایک بات کرنے دیں رحم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن بھی آپ سے اس قسم کی تین باتوں کا آپشن آپ کو دے تو آپ کو اسے قبول کر لینا چاہیے کوئی دشمن بھی آپ کا ہونا وہ بھی کیا کہ جناب میں جب جن چھوٹے کی تیار ہوں یہ اپشن کی وجہ سے تو وہ قبول کرنی چاہیے چل جائے گا کہ وہ نواز رسول اور عظیم الشان اہل بیت کے فردار حضرت حسین مجع رضی اللہ ہو لیکن انہوں نے امرساد کے لیے جب بات پہنچی تو امر نساد نے بہت خوش ہوا اور اس نے خط لکھا اس کے نام پہ اب رضا کے نام پہ کہ بھائی یہ تینوں میں سے اس بات کا راضی ہو گئے تو اب ادا کیا کریں یعنی کہ یہ اب دوبارہ کوپا نہیں آ رہا ہے اب یہ گورنمنٹ کے چکر اترا ہے جن سے تم لوگ خواہ تھا اصل وہ نہیں کر رہی واپس جا رہے کو یہ یہ پوائنٹ کر رہے شبیر نے ان کو کہا نہیں یہ سب باتیں تو وہ نہیں مانو تو اس کی ان کو تم یہاں بولاؤ اور خود یہ سب باتیں کرو ان کو یاد کروا کے لے کر آؤ ان سے ابھی سے بیعت دلوا لو اس طرح کو بھیجو کیسے نہ جانے یہ شبیر کا تھا. روایت میں چھوڑا تھا روایت موجود ہوں صحیح کہ شبیر نے پھر اس خط پہ بھی یہ کیا اور کہا کہ نہیں اس طرح سے جانبت دو بلکہ اپنے پاس بلواؤ اور ان سے بیتھ لو یت کی طرف سے پھر وہ بات میں بات دیکھی جائے گی لیکن اس طرح وہاں سے جا رہے ہیں یہ آپشن بھی صحیح نہیں ہے دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی ہے کہ نہیں اس کسی آپشن کو بھی اپنانے کو تیار نہیں ہے ہاں اور ان کی بہادری اور شجاعت کی دلیل نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے پھر اس کے ہاتھیں بیتھ کر ہیں یہ ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کے منافع تھا ان کی رائے تھی میں اب تک اتنی قربانی دیتے آ رہا ہوں میں نے لوگ جہاں پہ شہید ہو چکے ہیں میرے جی شہید تو اب کیسے میں جو ہے اس کے ہاتھ میں کر لوں یہاں جو چاہتا ہے بلکہ اس سے زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ عبید اللہ کی بات کر پاس تھوڑی ہے مجھے وہاں بلا کے قید کر دیجیے میرے بچوں یا خدا وہاں بلا کے میرے ساتھی بچوں کو شہید دے گا اب تک اس نے میرے کو شہید کیا اور خیال آپ سوچیں گے اہل گوفا کیا ہوگا اہل تو تو ہی پہلے سے لیکن عبید میں زیادہ معاملے کو مزید سنگین کرنے کے لیے ناؤز بن مسلم کو چوراہے پر لٹکا دیا تھا ان کو شہید کر کے چوراہے پر لٹکا دی تو آپ یاد لکھتے رہے اور گھبراتے رہے کہ بس یہ حال ہونا ہے اگر آپ نے ساتھ دیا کسی کا سوچیے تو حضرت زیادہ زیادہ زیادہ یہ باتیں تھے. لوگ پوچھیں گے نا کہ بھائی انہوں نے کیوں نہیں جانے, جانے کی کوشش کی چلے جاتے تو یہ جواب اس کا ہے کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ کس طرح سے ان کے ساتھیوں کو بے دردی ساتھ عمل کر دیا گیا تھا تو کیا پاس ہے کہ میں وہاں جاؤں گا اس کے پاس تو وہ مجھے بھی اس طرح ادا کر دے گا میری بچوں کے ساتھ گرا شروع کرے گا تو دیکھا نہ نہیں میں جو ہوں یہ تین سے دے چکا ہوں اسی پہ عمل کروں گا ورنہ میں عجیب کے ہاتھ میں بلجال کے پاس جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں کیونکہ یہاں پر جو ہے مختلف قسم کی باتیں شروع ہوئیں یہاں تک کہ شبر خود بھی میدان کے اندر پر آ گیا اور پھر جو ہے وہ واقعہ جس کے بارے میں بہت لبے قصے آپ لوگ بات ہے نہ آئی نہیں شراب پوری شراکوں سے بات بہت لبے چوڑے قصے ہوئے کہ جناب پانی بند کر دیا گیا اور بچے انیزے پہ اٹھا دیے گئے اور سر جو ہے وہ اوپا کی گلیوں کے اندر جناب پھیلائے گئے حد حسین کے بعد جب یہ بھارت تک ملاقات جب چل رہے تھے نا ہم نے کہا ہم لوگ ہیں کس جگہ پر پوچھا لوگ کربلا کے موقع پر آپ لوگ ہیں یہ کربلا جگہ ہے کوپا سے قریب عراق کے اندر یہ شہر نمبر آپ نے کہا کر گن کربلا نہیں یہ کر گن بلا کرب کہتے ہیں تکلیف کو بلا کہتے ہیں آزمائش کو تکلیف ہے بلا آزمائش ہے اور یہ جو پورا وسیع ایریا آپ دیکھیں تو اسے کا علاقہ تھا پورا اس کے اندر کربلا کے مقام پر یہ واقعہ سب ہو رہا تھا اور پورا جو وسیع علاقہ ہے اسے کہتے ہیں اتوف ٹھیک ہے یہ علاقے آج ہی موجود ہے اتوف بھی اور کربلا بھی تو یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ کو محسوس ہوا کہ معاملہ صحیح نہیں ہے تو دیکھیے آپ کے آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو گردیاں پہ لی تو بن عزیر التمیمی جو تھا وہ اپنے ساتھ ستر کے قریب افراد کو لے کر جا کر حضرت حسین کے لشکر میں مل گئے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ آئے تھے ایک ہزار افراد ان میں سے وہ ستر لوگ کو لے کے جا کر حضرت حسین کے سجے مل گیا اور کہا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے آپ کے دفاع کریں گے اور یہ جو ظلم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کی بات نہیں مانتی جا رہی ہم اس پہ خوش نہیں ہیں اور مطلب نجات سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوا کہ جو اس کے ساتھ اور لوگ تھے انہوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو جو تم جو ہے بغاوت کر رہے ہو جو تم بہت بڑا خروج کر رہے ہو سب کی ہم آپ کو تو وہ اس نے کہا کہ میں اس کی اطار سے نکل جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے وجہ سے کہ میں نواز رسود کو تقریب پہنچاتا جہانم کا ادھر بنوں یہ فوب نذیر طبیبی کے الفاظ ہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں بغاوت کروں لیکن میں جہانم کی آگ کا ادھر نہیں بننا چاہتا ان کے ساتھ بھی بغاوت کر کے بہر میں مجھے افسر جو ہے واقعہ آ تھا اور ان کے ساتھ آپس میں جنگ کا ماحول جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور جنگ کے ماحول کے اندر جو شروع ہوا تھا اس میں ایک واقعہ جو صحیح روایت سے ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ حضرت حسین ربی اللہ عنہ جو اچھا صحیح با... روایت کا ہمارا میں نے مذہب کر دی آپ لوگوں کو تاریخ کتابوں سے وہ روایتیں موجود ہیں اکثر کی سرحد صحیح بھی ہیں کچھ کی سرحد میں کہیں نہ کہیں کلام بھی ہوتا ہے معاملات کو جوڑنے کے لیے بہر تو آتا ہے کہ جب وہ پانی پینے کے لیے وہاں پر آئے تو ایک تیر جو ہے ان کو لگا جس سے ان کے چہرے وہاں سے خون نکل گیا اور ان کا جو پانی کا جو ہاتھ تھا وہ خون سے بھر گیا اور باندھنے والے کو انہوں نے بد دعا دی اللہ کا وپے یا اللہ سے پیسہ رکھنا زندگی بھر تو یہ بھی روایت ہے کہ وہ شخص جو ہے اور پانی کی طرف ترپ کر کے وہاں وہ سخت اس کو بدعا دی تھی یہ راسے رسول تھے وہی میرا اجاء اللہ تھے ہم اللہ کے بلی تھے کمال سے مکان تھا تو یہ سب جب ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو وہ سب اسی کے لیے آئے نہیں تھے اور انہوں نے صلاح کی پوری کوشش کری تھی وہ سب کچھ ہو نہیں پا رہا تھا بہرحال کیونکہ اس طرف قوت کے مارے میں بھی بات مطلب آپ کے آس پاس سکتے ہیں کہ کہاں چار ہزار کا کہاں اتائی لوگ اور کہاں لوگ ساتھ ہوئے تھے ان کے اپنے چالیس پچاس لوگ تھے اتنے لوگ کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں تو جب ہوئی ہے اس کی صحیح تفاصر آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کوئی ملنا ہی بہت ہی مشکل چیز بھی ہے آپ کو میں بتاؤں مثال کے طور پر جناب غزل رخد ہوا اس میں کتنے ستر صاحب شہید ہوئے صحابی کیسا گرا اس کا سر پہ کیسے کٹا اس کے اس کی گردت کیسے صحیح کی گئی آپ سب پتہ ہو کر سکتے ہیں یہ باتیں بینک جن کے اندر کون یہ بات نوٹ کر رہا ہے کہ سر کیا چیز ہو رہی ہے اسی لیے صحیح روایت کے اندر خالی ملتا ہے کہ ان کا بازار شروع ہو گیا خواتین بچے جو ہے وہ پیچھے کی طرف تھے سارے بار جو ہے وہ آگے تھے حضرت اللہ ابتدا کے اپنے کتاب میں نہیں شہید ہو رہے تھے بہت جو لوگ شرید تھے باقی لوگ شریک تھے یہاں تک کہاں پہ کہا کہ تم لوگ کیا اس طریقے سے بدلے بنوا رہے ہو اپنے کیونکہ دو طرف سے کتاب شروع ہو چکا تھا اور یہ روایت ایک دم موجود ہے نے خیال سے میں نے ذکر کیا ہے کہ جی گیا کتنے لوگ جو ہے ہمارے لکھا ہوا ہاں آپ کے ساتھ جو ہے وہ سیونٹی ٹو اپراد قتل جلدی گئے اور عمر بن صاحب کی لشکر سے ایٹی ایٹ لوگ مارے گئے یہ اس واقعے کا مختصر سا نمونہ ہے کہ اقتدار ہوا کن کن کے درمیان وہ کن کن کے درمیان ہوا حضرت حسین رضی اللہ کی بہادری کی مثالیں بہت زیادہ ملتی ہے اس واقعے کے اندر جب ان کے سامنے جو بھی آیا کرتا ہوں وہ اسے اس پہ غالے بجایا کرتے یہاں تک کہ بہت بڑی تعداد نے مل کے ان کے حملہ کیا جس سے وہ گرے और फिर उनको शहीद किया गया और सही रिवायत करने का बात साबित है कि उनका सर जो है वो तन से जुदा किया गया ये उनके फर्जों का बहुत बड़ा महाज हुआ था और उनके भी बच्चों को कुछ दो बच्चे भी उनके सा शहीद हुए कुछ नौजवान बच्चे थे और कुछ बहुत ही छोटे बच्चे थे जो कि मकसूदन कसदन शहीद नहीं किए गए कसदर शहीद किए गए ये चीज़ अरब का पुराना मुनाफी चीज़ है अब जानते हैं कि सहाबाग जब को जाया करते थे तो अपने साथ को लेकर जाया करते थे ताकि वो लखनऊ की ایک بالکس کی؟ ہے کیونکہ عرب کی یہ عربت کے ہی خلاف تھا کہ وہ عورت کے اوپر تلوار چلائیں یا عورت کے اوپر حملہ کریں اسی لیے کسی بھی حضرت حسین کے ساتھ جو خواتین گئی تھیں ان کے قتل کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے اسی طرح جو بولتے ہیں جی دودھ پیتے بچوں کو جناب جلدی کو اڑا دیا اس سارے کے سارے سکین چھوٹ ہیں جو ان کے ساتھ بڑے لوگ موجود تھے جوان تھے انہیں قتل کیا گیا حتیٰ کے حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین زین عاب رحمۃ اللہ بہت بڑے اولیاء اللہ سے تھے جنہیں یہ رابضی لوگ حضرت حسین کے بعد امام تصور کرتے ہیں یہ بھی اس مارکیٹ کے اندر موجود تھے لیکن یہ بیمار تھے تو یہ خود شریک نہیں ہوئے اور انہیں بھی کسی نے وہاں پر نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ یہ بیمار تھے خیمے کے اندر تھے یا اپنی کسی حالت کے اندر تھے انہیں قتل نہیں کیا حضرت حسین رضی اللہ کی قاتل کے بارے میں مختلف باتیں آتی ہیں کہ کس نے حملہ کیا کچھ کہتے شبر نہیں کیا کچھ کہتے شنا بن انسائی تھا پانچ چھ میں اور بھی نام ملتے ہیں صحیح ترین باتیں دو ہیں یا پھر شبیر نے اس حملہ کیا تھا ان کا ساتھ الگ کیا تھا یا پھر شناخت بنس تھا جس نے ان کے کا حملہ کیا اچھا یہ واقعہ کب ہوا یہ واقعہ ہوا دس محرک کے دن سکسٹی ون ہجری کو دس محرک کے دن سکسٹی ون ہجری کو واقعہ ہوا حضرت حسین کی اولاد میں سے علی اکبر عبداللہ جو نمبر تین ہے یہاں پہ کتابوں کی غلطی ہوئی ہے نمبر تین صحیح کر لیجیے جی تیس کا ذکر ہے اور بھی کتاب تیس کا ذکر بڑے ستر کا ذکر کیا جی جو اس پہ لکھا چاہتے اس پہ اعتماد کیجیے ہاں یہ تاریخ ثابت ہے تاریخ ثابت ہے ان کے آپ دیکھیے ان کی اولاد کے نام میں سے دیکھیے وکر ہیں عبد الرحمٰن ہیں عبد اللہ ہے عبداللہ بن محمد ہیں محمد بن عبی سید عقیل ہیں محر حسین کے سبھی بھائی تھے یا سوتےلے بھائی بھی تھے ویسے عباس ہیں جعفر ہیں عبد اللہ ہیں عثمان ہیں محمد ہیں عبد اللہ بن جعفر جو عزیز صحابی تھے ان کے بھائی ان کے اولاد میں سے آمد تھے اور محمد تھے یہ سب لوگ بھی جو ہے یہ کر کے اس میدان میں شہید ہوئے جو کہ حضرت حسین رضی اللہ علیہ کے عزیز و اقارب اور اہل و حیات میں سے شامل تھے ان سب کی شہادت اس میدان میں ہوئی اب ایک پانچ یہاں پہ نوٹ کرنے کا ہے پھر ہم نے بات نہ کر کے سوال میں آفس سے سنا اس شادت سے بات کی جو آخر واقعات ہیں کیا ہوا کون اس کا موجب تھا کس کس کو اس کا ذرا جائے گا ان کا کہاں پہ گیا ان کے خروج کا کیا حکم تھا کہ وہ ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا احرس اس کا موقع ہے کے بارے میں بھارت کے اندر ہمارے جو حامل ہوتے ہیں وہ اور ماتا یہ سب چیزیں انشاءاللہ ان کا اور میرے پاس ایک خاص نوٹ میں لے کر آیا ہوں اس بارے میں کہ اس بیان کر بیان کی جائے گا انشاءاللہ کہ حقیقی معنوں میں کون ہیں حضرت حسین کے قاتلین انشاءاللہ ان آپ تک, تک اس کا پیغام پہنچ چکا اس کا اسباب مہیا کرنے والے کون لوگ تھے کون اس کے مجھب بنے میں کچھ روایتیں لے کر نہیں آیا خدا کے موجود ہیں جس کے اندر حضرت حسین کی بہن زینب ہاں ان بہن زینب نے اہل قبا کو بد دعائیں دی جس میں حضرت حسین رضی اللہ کی دعائیں ثابت ہیں جس روڑے بدعائی بدعائی دی میں انہوں نے اس حالات کے اندر اہل قبا کی بد دعائیں بد دعائیں دی صحیح روایت میں جتنا دعونا کہاؤ انہوں بلایا اور ہمارا ہمیں رسوا کیا سب باتیں جو ہے روایتیں موجود ہیں انشاءاللہ یہ ہم لوگ کل قتل کے بعد یہ جو سارے مراحل ہیں ان اس کے اوپر بات کریں گے میں آپ ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں اس بارے میں یہ جو کتابت کی غلطی ہے یہ کتابت کی غلطی ہے پہلا جو ہے حضرت حسن ہے دوسرے کیا کہہ رہے ہیں آپ ہاں یہ حضرت ایک حضرت کی اولاد ہے صحیح اور ایک حضرت کے بھائی نوٹ کیجیے اولاد الگ ہے اور بھائی الگ علی کے بہت سے پیڈے تھے علی کے ماشاء اللہ سترہ اٹھارہ اولاد وہ تو میں نے بتایا نمبر 3 جو ہے ندابی رنگتی ہے وہ میرے پاس اصل ڈاکومنٹس جو میں نے بھیجے تھے وہ دیکھنے میں آگے پیچھے ہو گیا ہے نمبر 3 کے اندر پیور نام تھا جو یہاں پہ دیا گیا اسی طرح نمبر 7 جو ہے دیکھیں نا مسلم کی اولاد میں سے ہاں عبد یہ اس طرح ہے بھائی حضرت مسلم بن عقیق کی اولاد میں سے دو ہیں عبداللہ بن محمد اور محمد بن عبی سعید بن عقیل یہ کون ہیں دو یہ مسلم بن عقیل کی اولاد میں سے ہیں حضرت حسین کی اولاد جو گدھر ہے وہ علی اکبر ہے اور عبداللہ ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں ہے البکر عبدالرحمان عبداللہ اس طرح نقطہ کیا ہے پوائنٹ ان ناموں کے بعد ان ناموں کا ذکر کرنے کا مقصد بھی ایک ہے آپ کے سامنے دیکھیں آپ ابکر نام آپ کے سامنے آ گیا عثمان نام کے سامنے آ اور حضرت علی علی علمانوں سے اپنی اولاد کا عمر نام بھی ثابت ہے اور حضرت حسن کا اپنی اولاد میں عمر نام بھی ثابت ہے حضرت حسین کا اپنی اولاد میں سے عمر نام ثابت ہے ان تینوں صحابہ کے سے یہ نام ثابت ہے کہ انہوں نے عمر نام رکھے ہیں اور عثمان نام رکھے ہیں حضرت علی اللہ عنہ کے تو دو بیٹے تھے عمر اکبر عمر ازبر دو باروں نے نام استعمال کیا ہے اب آپ بتائیے کہ آپ نے شیخ میں نام بھول گیا ہے آپ کا اللہ کیا عبد بھائی عبد بھائی. بھائی میں آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جی جی ہاں ٹھیک ہے سوالات سے نہیں ہے میں اس کی بات کا بات ہوں میں آپ سے ایک بات کہوں گا عبد بھائی سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اولاد دینا تو آپ ان کا نام دینا ابو جہل فرون حامان بولا آپ ایسا کچھ رکھے گا یا انگریز میں رکھے گا ابھی نام کیوں رکھیں گے بھائی پرانے اسلام ہیں کفار ہیں ان کے نام رکھے میں ان کی تعریف میں اضافہ کیوں کروں ان کے نام رکھے میں ہاں ان کی تعریف میں اضافہ کیوں کروں تو آپ بتائیے کہ جس طرح سے آج کے نام نے سے مسلمان ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ان کا صدیق اور فاروق عثمان غریب رضی اللہ ان کے بارے میں ان کا سراہتاً فتوہ موجود ہے ان کی تقریر کے اوپر ان صحابہ کرام کی تقریتاً بہت سے ان کے آمد الناس ایسے ہیں جو نہیں بھی کہتے جہالت میں یا پھر تقلیت سے لیکن ان کے علماء کا ان کے مذہب کا سیدھا سیدھا موقف موجود ہے اس وقت کی روایت ہے دننا رسول اللہ اللہ صلاح لوگ مرتب ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرد کے بعد مغر کے تین وہ مچے ابود کردار اسود بعد میں تین چاہ کے نام اور لیتے ہیں نام سارے لوگ جیسے ہی خارج ہو رہے ہیں, کہ ہم کہتے ہیں کہ ہی تھوڑی سی محبت دکھا دو اپنے امام سے تم بولتے ہو امام ہمارے جس طرح انہوں نے اپنی اولا رکھ دی تم بھی رکھ دو ہم لوگ رکھتے ہیں نام حضرت علی رکھتے ہیں حسن رکھتے ہیں حسین رکھتے ہیں فاطمہ رکھتے ہیں محبت کی علامت ہے ابھی یہ نام ہمارے مسجدیں ہوتی ہیں مسجد حسن مسجد علی مسجد فاطمہ نام مسجدوں کے ہوتے ہیں ہمارے یہاں محبت ابھی ہی رکھتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ نام اسی لیے رکھے کہ انہوں سے محبت تھی لیکن ہمارے ان کا سفر کو کچاڑی اس کے علاوہ علی رضی اللہ علیہ خالی نام نہیں رکھے بلکہ ان تینوں خلفا کے ہاتھ سے بیٹھ کری ہاں ان تینوں کے شعرا کے اہم ممبر رہے ہر وقت دیکھیے آپ یہ عداوت کی علامت ہے یا محبت کی علامت ہے نسبت کی علامت ہے خاص نظر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو حضرت علی کا زیادہ گہرا تعلق تھا اور ان کی بہت سے مشورے ان کو حضر علی رضی اللہ علیہ دیا کرتے تھے اس بارے میں اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ کی بیٹی امر کلسوم سے حیرانو امن کلسوم کی بیٹی حضر علی کی, کی ان کی شادی ہوئی ہے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے اور سب سے پہلے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک روایت ہمارے یہاں موجود ہے اس شادی کا ذکر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی شیعوں کی گیارہ کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے گیارہ کتابیں میرے پاس کتابیں تترتیب وار لکھی ہوئی کے ساتھ پیج نمبر کے ساتھ کیا کریں گے یہ لوگ کتنی کہاں کہاں سے ادا ثابت ہے اس میں خالی آخری حالیہ پچھتا ہے کہ ناؤزب اللہ ناؤزب اللہ ناؤزب اللہ اگر آپ ان کے عقائد کو سمجھیں کہ حضرت علی رفیع اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے ایک صاحب اس بات کو ذرا مزاثن کہتے ہیں کہتے ہیں بھائی شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے حضرت علی کے اوپر حملہ کیا ان کو بےحد مجبور کیا ان کے گھر پہ گئے ان کا دروازہ توڑ دیا حضرت فاطمہ کا نام گرا دیا اور ان کے بس کی بستی توڑ دی شیئر کا قیدا بہن کیا ٹائم کیا حضرت حضرت علی علی اللہ نے کیا جواب دیا اس کا انہوں نے کہا اچھا تم نے یہ سب کام کیے میرے ساتھ چلو میں اپنی اولاد کے نام اتوائے نام کے اوپر یہ لو یہ بیٹی لو شادی بس ایم آئی کو یہ ہے اور یہ بد لوگ کیا تصور شاہ صاحب کے بارے پیش کر رہے ہیں یہ نظوئی معاشرہ ہے اللہ کی قسم یہ سب لوگ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحن کرتے ہیں آپ جا کے آج پوچھ لیجیے ہماری خاص محفل ہے میں بتا رہا ہوں یہ بات جا کے آپ پوچھ لیجیے ان سے کہ خمینی کے جو انقلاب آیا ہے کس قدر تاریخ سے دیکھتے ہیں اس کو کیونکہ جی لوگ تیار کیے بڑے ایک ٹیم تیار کی گیا ہے خمینی نا؟ اور اس نے کیا کیا کہتے ہیں نا اسلامی انقلاب ہمارے جو چاہے سلیق ہے کرنے والے بھی اس کو اسی انقلاب کی بول دیتے ہیں کہ جی بڑا اسلامی انقلاب آیا تھا سوچیے ہاں تو اب آپ بتائیے مجھے محترام کہ یہ ان کا اعتبار ہے بعد میں والے قائد خمینی کے بارے میں کہ اس کی ایسی بہترین تربیت تھی اس کا بہترین کردار تھا نا صب اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام اور ان کی تربیت ایسی ہوگی کہ ان کے قریب ترین لوگ بعد میں آگے جا کر ایک دوسرے کا کریں اور آگے جا کر ایک دوسرے کے گھروں پہ حملے کریں کتنا برا اللہ کے نبی کے پاچیدے معاشرے کا تصور کرتے ہیں اور سب سے ہے اللہ کے نبی وسلم پر یاد ہے کہ انہوں نے تیئیس سال جن پہ محنت کری بعد جا کے انہوں نے ان نبی کی گھر کو ماننا شروع کر دیا گھر والوں ضرور کر دیا وہ کر دیے وہ کر دی کون سی بات ہے تو یہ کچھ میں نے بات کے دوران کچھ عقلی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ کچھ بحث باشے کے دوران کچھ الزامات ہوتے ہیں اگر آپ موقع دیں تو صرف ایک بات پہ شیوا کے آپ لوگ برداشت کریں ایک مجھے کہتے ہیں کی بات ہے ہمارے مدینہ میں بقی ہے جہاں پہ صحابہ کئی قبریں ہیں وہاں پہ ان کے جب لوگ آتے ہیں نا تو ان کا عقیدہ ہے کہ بقی کے بالکل آغاز میں ایک بڑی سی قبر ہے ہیں کہ یہ حضرت حسن بن علی اللہ قبر ہے اور پھر حضرت زین عابری ہیں جعفر صادق ہیں محمد باقر کی ایک ساتھ قبریں بنی ہوئی ہیں جو کہ وہابیوں نے گرا اور توڑ دیں ہاں یہ عقیدہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بقی میں آپ آئیں گے کبھی آپ انشاءاللہ شاء کا موقع ہوا بھی ہوگا لیکن نوٹ کریں گے آپ لوگ کہ کے آغاز میں داخل ہوتے ہی سب لوگ سے کھڑے ہوتے وہاں دیکھا دونوں نے اچھی بات اب آپ دیکھیے بھائی غور کیجیے ایک طرح ان کیا پکی روایت ہے ان لوگ کے عقینے کے مطابق کہ حضرت حسن کا جنازہ جو اٹھایا گیا تو اس کے اوپر جناب بنے میرے لوگ تیر کی بارشیں برسا رہے تھے تیر کی بارشیں ہو رہی تھیں تیر تیر برسا رہے تھے ان کے جنازے کے اوپر سوچیے یہ بے سی بات ہے قتل کرنا تھا تو وہ ان کو ویسے قتل کر رہے جنازے کے اوپر پتہ کشنی کیا ضرور <تصفح> مطلب وہ گھر میں اس کے کیا وہ سیکورٹی تھی بہت بڑی کہ وہ گھر میں اکیلے نہیں مار سکتے تھے ہاں جنازے کو مار رہے ہیں پہلی بات تو جھوٹ دیکھیے آپ لیکن آپ کو کوئی بھی شیا ملے گا نا پیشنٹ ان کے عوام ایسی بھی ہو اس کا عقیدہ یہی ہو کہ آپ یقینی بات سمجھ لیجیے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جناب چلے جی آپ نے مان لیا جی. کہ وہ تیر برسہ برسا, برسا کہ جناب جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں بقی کی طرف اب قبرستان تھا گورنمنٹ وقت کی اس کے اندر تھا قبرستان بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ معاملہ کیسے ہوا ہوگا کہ بھائی گورنمنٹ کی دوڑنے کہا ہوگا اچھا بس بس بس بس اب بہت سی برسالی ہے اب بقی کی سب سے پہلی خبر سب سے بڑی خبر ان کی بنا دو بآسانی بات ہی اب بھائی ان تین برسانے کا تقاضر تو یہ ہے کہ بقی میں دفن نہ ہونے یا اگر دفن ہوتے بھی ہیں تو بھائی کسی کونے میں آخر میں کہیں جا کے دفنا ہو لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آج کی جو شیاں ہیں وہ کہتے ضلع حضرت حسن کی اور آپ کو کہتے ہیں ان سے اتنی دشمنی تھی اتنی اگاوت تھی تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی یا تو آپ ان واقعات کو جھٹلا دیں اگر تھوڑی سی عقل آپ کے اندر ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ خبر ان کی ہے ہاں وہ واقعات جو ہے یہ ہوا وہ ہوا چھوٹے واقعات یہ آپ بولتے نہیں وہ واقعہ سچے ہیں اور یہ خبر تو ان کی ہو بھی نہیں سکتی اگر آپ یہ بھی مان رہے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں تو آپ کو پوری طریقے سے اپنی عقل میں ماتم کرنے کا حق حاصل <تصفيق> آدم آل اللہ تعالیٰ نبین محمد